با عمل استاذ حضرت علامہ مولانا مفتی حضر احمد صاحب کشتی دامن برقات کو ملا آپ کے عمل سے قبل انتہائی محبت و جس کے ساتھ استقبال کیجیے نعرے نعرے نارے نعرے نشال نعرے تحقیر نعرے حیدر نعرے حیدر أما بن المصطفى وعلى آله وأصحابه وجس قدق والصفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم نواہرواہدین دلہ آ مند بللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول اللہ مبیو الكریم ان اللہ و ملائکتہ روی صلونا على المبیجا ایوہا الذین آمنوا صلو وسلموا تسلیما تو وسلام یا سیدی یا رسول والا عالکہ یا سیدی بللا تو وسلام یا سیدی خاتمین والا عالکہ السلام علیکم ہم دو سنا تم بعد دعا ہے بار گاہدر ناچیز نفس و شیتان میں و نجات پر مار افر مغر دارائن دسا خاندان سمایت دوست رمضان المبارک شریف تا غالب تیسرا سر شریف اور اج کتبے کا عنوان ایمان کی شاخیں سکتا کے اندر عزیت مبارک کے سیدنا ابو حرارا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا سلیمان بن بلال رضی اللہ تعالی ان ہو تو روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اختلاف روایات نے فرمایا ایمان سٹھتے یا ستر تو کچھ شعبے نے کچھ خسلت کچھ شاخا نے آلہ ارفع افضل لا الہ الا اللہ کھڑے اور سب تو چھوٹا رستے تو موری شہ ہٹاو اور ہایا ایمان دا شعبہ یعنی اس حدیث مبارک دے اندر ایمان دیاں شاخا ستر تو کچھ اتے دسیاں دسیا گیا کہ ستر تو اتنے کچھ ایمان دیاں شاخان سڈا اسلام دین ایمان یہ ایک درخت وگوں پرانے پاک آیا ہے ایسا درخت جہدیا جڑاں تہ تصرا اور شاخا اسمانات ہو خسلت فرائض یہ اسلام دیا شخ یعنی درخت دیا ٹہنیاں ٹہنیاں درخت دیا کل درخت پورا گا کٹ کٹدیا جان درخت کٹتا جان ساریا ٹہنیاں مار دو پھر موڈی رہ جان حدیث مبارک ستر تو اتنے کچھ ٹہنیاں دسیاں گئی یعنی تشویحن سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاخان نے بندہ مسلمان کوشش کر کے اپنے ایمان دین دا درخت پورا کرے اس درخت دی چان تھلے دنیا سکون لے آخرت تو س خود سمجھدار ہو جرخت دیا ٹہنیاں دے جاؤ تو چانت نہیں رہنی رہی اتو جیک پینا تھلو سڑتے رہنا اسلام ایک درخت مبارک اس مبارک درخت دیاں جس بندے ٹہنی اپنے دی پورتبا درخت مبارک کے تھلے جہانے چی سکھ چے گا قیامت نی تپش ہوگی اوتے بھی سکھ لگے یہ ٹہنیاں جنیا کم ہان گیا ایمان کام ہندہ جانے کم ہوں جان کمزور ہوں جنا سہنیا شاخا تے ایمان مضبوط ہوتا جائے ہوں جائیں. اور میں اج اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال تو آنو او ہی بیان کرنی ہے ایمان دیاں خلاص شابہ طور انجھ تفصیل تے بڑا لمح موضوع ہے حدیث مبارک دے اندر اس حدیث لیلی میں ایمان دے شعبیں آلی پڑی اس دے اندر وہ شوبے سارے سے نہیں گئے صرف یہ نہیں دسیا گیا کہ ستر تو اتنے کچھ شوبے ہیں تفصیل نہیں وزاحت نہیں کہڑے نے یہ پھر ساری شریعت دے امام نے محبھی نے جنہ دی قرآن اور حدیث دوتے بڑی وسیع نگاہ دی ح حضرات نے اپنیا کتاب شب وضاحت اور تفصیلمائی تلاش کر کے انہ تلاش کر کے سارا کچھ لیا لیا انہ قرآن حدیف چوں اس موجود ہوتے بڑی وی کتاب جڑی ہے وہ شہاب المان امام بحقی کچھ ستان جلدان دی کتاب ہے اسدر تفصیل کے ای شوبے ایمان دے بیان ہوئے میں اس وقت اللہ تعالیٰ دی مدد دے فیق جس کتاب پیش کرنے یہ کتاب مختصر شعابل الایمان ہے امام بے حقی شعب الایمان دا اختصار کیتا ہے امام ابو جعفر عمر قزوینی نے میں اس پیش کرنا انج شعب الایمان بیانے امام کسری بھی ایک کتاب ہے وہ بھی ناچیر کو پہلے نمبر تے ایمان دا شوبہ اماما نے جو بیان فرمایا ہے ایمان ان پلی حسلت المان بلا ہے اللہ رکھنا ایمان دی پہلی حسلت پہلا شوب ہے یا منو آ مینو باللہ اے ایمان والو اللہ تے ایمان رکھو دوسرا شعبہ رسولا خصلت دو خسلت تے ایمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیسرا شعبہ فرشتیاں تے ایمان چوتھا شعبہ قرآن تے ایمان قرآن دے نار جیڑیاں آسمانی کتاباں باقی ہیں بھی جیویں اتری طرح مننا جی ہوں ہے نہیں جی اتری مننا اے ایمان دا چوتھا شعبہ ہے اتنے ہوں نقتا کہڑا سمجھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو جگہ جگہ سے قرآن مجید دے اندر ایمان دا فرمایا ہے ایمان دا کہا ایمان کا مانا ہوں دا مننا مننے دا مطلب ہوں بھاویں گل سمجھ آوے تو آوے نہ آن لین کی مطلب اللہ تعالی نے جڑا سانوں اقل دیتی ہے نا اس اقل دا امتحان کرنے کہ اقل میری بندگی کردی کہ نہیں اس امتحان کرنے مالک تال نے اپنے احکام اتارے اونا احکام دے اندر کئی گلیاں جیڑیاں ساری عقل سمجھ جنہی مننن تے تسلیم کرن تے نہیں آتی سوائے من تو تسلیم چارہ نہیں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 سمجھو اللہ رسول تے او دے حکام نور سمجھو کسے سے نہیں آیا جتے آیا ہے منو آ مینو آ منو منو, منو فلسفی سائنس دان ایک کیوں کن اپنا کبالا کرتے ہیں یہ سمجھ کے چکر چ پ مستفا بے یار تے اللہ تعالی دے پانک ولی تے ایمان آلے اے کیوں تر اے سمجھن دے مگر نہیں رے منگر ر اللہ تبارک و تالا ساری میش فرمانی تھی کہ انہوں جڑی اقل دتی اے او, او اس اکل نو اے میرے دین دے پیچھے چلاؤں یا میرے دین نو اپنی عقل دے پیچھے چلا امتحان ہے سارا اتے بندہ ہے چونکہ چناچے تے جی اے, اے فلسفیا نہ ریحن جہانا میں جائے گا یاد رکھنا میری گل اللہ تبارک و تعالی اسلام دے حقائق معرف بندے کی اقل چ نہیں آ یہ صرف ایمان آتے یہ تعلق ایمان ہے بندگی دا پتہ ہی لگتا والد اپنے پتر آکھے मैं पानी पिला आखे क्यों पिलावाना की हिकमत की रात नुक्ता की मैं समझाओं पिलावाना उन्हें एडी मोटी गाल कू तू पुत्र ही नहीं पानी पिला के नुक्ते ते समझाव भी क्यों उस्ताद शगिर्दू आखे यार फलानी जुत्ती लिया जुत्ती लाया मेरी चुप के वह आखे क्यों नुकता समझाए बात जहन में नहीं आ रही उन्हें आखना है, तू शगिर्द नहीं निकल इतों रे के मैं एक होर मिसाल देना हकूमत देमले हकूमत दे अमलिया बंदे जदों आर्डर आदा है ये अगों पुछ सकते हैं के क्यों सर सची बोलिया जे وہ صحیح آڈر آ گیا بس بس بس بس بس بھائی ہم آڈر کے پا بندہ بس رب ساری ویخنی ہے جلاشان میرا حکم و سن کہ وہ اپنے اقلو دخل دینے سن کہ کیوں جی کیسے میں ایک بندے پوچھا کہ جی نماز جہیا کئی نماز اچی آواز پڑی کئی ہولی آواز پڑی یہ کی راہ میں کیا تعداد جمی تس نماز پانچ کیوں نے چھ کیوں نہیں سات کیوں نہیں اٹھ کیوں نہیں پھر رکات وکری ایک دو تین چار ہے چار کیوں نہیں سارا تین کیوں نہیں ساریا دو کیوں نہیں آتا جی ہوں میں کرا تھی دسو میں کیا مر رہے اتے توں چرا نہیں کرنی نہ ساڈی اکل چل آ سکتی ہے یہ سارا مہز امتحان مقصود بندگی کا کہ میں اج کر کے دساں حکم کر ویخا کردہ کہڑا یہ ادما کہ اردا کیڑا ہے کردہ کیڑا ہے اڑدا کیڑا ہے جڑا اڑ گیا وہ مر گیا جڑا کر گیا وہ تر گیا کوئی سمجھ اچھا اتے اللہ مکبال ہے اکل قربان کن با بیشے مستفا مصطفی کریم دے اگے اکل قربان کر توجہ توجہ ادھر مر گیا جے ساڈی اکل انا گلانو پان آستے کافی ہوں دی تو سوال اکن نبی ہوں گئی نا آپ ہی اکل نا رہتی پان لیندے تو جے آئے انہ نبی سمجھا مان آستے تو مر سمجھ لائے ساڈی اکل دائے تھے کام نہیں آسا اسے عقل دے مم مم پیچھے چلنا ہے جڑی اکل مصطفیٰ ہے یہ تو بنیادی نقطہ سمجھایا ہے بڑا وڈا اپنے اکل نو تیز نہ کرو میری گل یاد رکھنا ایمان نو تیز کرو جتھے اکل تیز ہوئے اوٹھے جاوی نہ سمجھیتا نو کافر پہ کر دائے جتھے ایمان تیز ہوئے مننا ہوے جھکڑا ہوئے فنا ہوئے مٹنا ہوئے سمجھے تینو جنت درا پہ وکاؤں گا پروفیسریں کور جائیں گا وہ اکل تیز کرن گے۔ درویشوں کو جائے گا یہ ایمان تیز کریں گا اپنا اقلی جز کمزور کرو اپنا ایمانی جز پر زور کرو سیدنا امام عبد غنی نابل سی رحمت اللہ تعالی لے اپنی مبارک تصنیف کتاب الحدیقت ال دے کے اندر اے ہوئی کچھ لکھیا ہے جس دا خلاصہ میں جناب نو سنا چکا باقی بھی اللہ کے لیے لکھیا تقریباً بار سورت پنجواں شعبہ پنجو خسلت تقدیر سے ایمام سے تقدیر خیر شر تکلیف راحت اچھائی برائی جو کچھ ہے پیدا مولا کرتا یہ جو اس لکھیا ہے او ہونا ہے اس دی تقدیر دے خلاف نہیں ہو سکتا جی ہوں ہر بندہ جیویں سوچتا ہے اویں کر پا کھاما چگہ پاما کوٹھیاں ہوں گڈیاں ہوں مار. پر ہر کسے دی سوچ پوری نہیں ہوندی یہ کیوں نہیں پی ہندی کہ جو مولا دی تقدیر ہے ان میں ہونہ ہے جو تو اندازے لونے نہیں سوچنے نی انج نہیں ہونہ لیکن اللہ تعالیٰ بندیاں نو پھلے کھا پاؤنا آستے کہ پھلے کھائنا دا کہ اے ایس پھلے کھیچ پہے جانا اصا ہی آ سارا کچھ اکثر یا کئی بار اج کر دے فر کئی آن دی سوچ پوری چکر دے پھر پوری ہو گئی کئی اور لڑ میں ہی ہاں سارا کچھ میں سوچا تو اج ہو گیا پھر جہے ویكن والے ان بے وقف ہے وہ آدھے نے ویكو انہیں سوچیا سی تو ہو گیا اصا بھی سوچا گے تو ہو جائے گا اسے چکر ایسے گیا جنہاں نو حقیقت دی سمجھ آتی ہے وہ آدھے برے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی دی ازمائش سے امتحان سی جیڑا کسے دی سوچ تقدیر دے مطابق چا بڑائی سو تقدیر سوچ دے مطابق نہیں سوچ تقدیر دے مطابق چا بڑائی سو اس بڑا اس دا کم ہو گیا کئی دنیا پلکھیا پی گئی جڑے سمجھ والے نے نہ اس پلکھے چ نہیں پہ وہ آدھے نے سونا تو ہی, ہی ہے کیوں جو تجو سوچتے پہنتے نہیں پوری پی ہوں جب دی اور نکتا سمجھاوا جی بندی سوچ جگ چلتا نا تو یہ کدوں دا مک جانا سی یا ٹوٹ جانا سی یہ سرف ایک ذات پاک دا اندازہ ہے تقدیر ہے علم ہے جس علم جی چاہتا ہے او کر کے جگ اپنی سمت سے چل رہا ہے اور جدو اس چاہنا ہے کہ مک جائے اس مقا دین کوئی شہ نہیں دا. تقدیر تے ایمان ہے شعبہ سڈے دین ایمان دا یہ نہیں تقدیر دا تھڈو جب منکر ہو نا تے کے ہے ہی نہیں تو پھر کافرے مرتابے بئی مان ہے سکولی طبقہ تقدیر دا منکر ہے یہاں کتاب لکھا ہے میاں تقدیر اپنی آپ بندہ بناتا ہے میں آخیا میں کہو بد وقت جی تقدی بندہ اپنی آپ بنا سکولی جڑے ہیں روڈ کے اتنے دے کیوں پھر دونوں جو نئی کوئی نوکری لبی جاستے مرے سن این سال نہیں کھ تے تو دے ہی رہتے نے جے تقدیر آپ تصا بنا جی تے اپنی بنا ہی کرو بندہ اے, اے نظریہ رکھنا اے کفر شرک کے بندہ اپنی تقدیر نہیں پا مالک کے تعنات بڑا چھڈی بس تقدیر ایمان تمان نال بندہ بے فکر ہو جائے مولا تالا راضی رہدا نقصان ہوے راضی رہدا ہے فائدہ ہو یاد رکھنا میری گل جس تقدیر تقدی ایمان نہ گا نا وہ پریشان رہے گا نقصان ہوگا تو آپ کور بیٹھے گا تقدیر تقدی ایمان ہے تو کورن کورن دی لوڑ کوئی نہیں انہیں کوئی اندروں اک سوچنا ہے اس جیسے کرنا ہے کر چڑھنا ہے تو ایویں فکر لائی غریبی گریبی امیری ہے مر گیا کوئی آ گیا کوئی ٹر گیا سہے دکھ تکلیفیں اس جہان چ جس بندے آپ خوش رکھنا ہوئے ہو مولا کی تقدیر تے یقین کامل چکر اور تقدیر تو بغیر صبر نہیں ہو سکتا کیون ہو سبر ہوتا تقدیر نار باہر صورت میں لما نہیں کرتا اس مسئلے نو آخرت دے ایمان یہ ای چھواں شوبا ہے چھویں خسلت دے آخرت مننا من کہ آخرت یعنی دن ایک ہے جس دن تو بعد نظام بدل جائے بس پھر ایک وکرا نظام ہے اتے جدا اتے عمل ہے اوتے جزا تے سزا ہے یہ ایمان رکھنا یہ شوب ہے سارے ایمان دین کا ستواں مرن تو بعد اٹھنا مرن تو بعد اٹھنا اور جسم جی میں اٹھن گے کیا مطلب یعنی روح بما جسم اٹھن گے یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ خالی روح اٹھنی ہے یہ فلسیاں کا کیداڈا نہیں مسلمانوں کا کیدا ایے کہ روح بھی اٹھنی ہے اور جسم بھی ہاں ایک اور گل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سزا کے طور تے۔ کئی جسم کی شکل تبدیل کر کے اٹھاے جیسے سود خوران دے بارے آاگل اٹھ گے کوئی خندیر کی شکل چھٹ شکل بدل دے گل ہے لیکن ہو سی بندے کا جسم یہ ہوئی یعنی جسم ہوئی یہ جس شکل تبدیل یہ بھی ایمان رکھنا سارے دین اسلام کا شبھ ہے ایمان کا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 سمجھ آ گئی کوئی نہ جہان ٹھکانا جہانا میں جاٹ سمجھے گا کافر ہے یا جڑا اے سمجھے کہ کافران بھی جنا تفر سمجھے یہود نصارہ مشرق ہندو سکھ ابی ستارہ پرست اگ پرست منکر نبی پاک سرکار دا منکر کسی رسول کتاب قرآن دا منکر کسی شریعت دا حکام دا منکر جنت جانا کافر اس خود جنت نہیں جان یہ ای ایمان رکھنا کہ مومنا دا جہان کی مومنا کا گھر جنت کافران کا گھر نواں شعبہ ایمان دا دسواں اے ایمان رکھنا کہ اللہ دی محبت فر ہے گلا شام اللہ تعالی دی محبت مومنہ دے مومنا در ہے اے ایمان رکھنا اے دسواں شعبہ ہے ایمان اللہ دی محبت جلا شان ہو بندہ اپنے اختیار کے ہر کسے دی محبت تو واوے کیا مطلب کہ ہر کسی گل جی وہ اللہ سونے دی گل دے تابے ہووے. اللہ دی گل کسے دے تابے نہ ہووے ماں باپ ہاکم اولاد رشتہ دار استاد پیر بھائی ہر کسی مننا ہے اسان اللہ دی وجہ مننا ہے یہاں کی جاتی کوئی حیثیت نہیں کہ اللہ دے رسول مننا ہے وہ بھی رب کی نسبت من یعنی اس نسبت کہ اے اللہ دے رسول نے تاں اصل تنیا جی ساڈے اللہ دا رسول کوئی نہ ہوئے اللہ دا نہ ہوئے دا نبی آخر رسول آ کے نہیں مننا جی میں مردہ نہیں آرہا وہ آخر نہیں جو میں نبی ہوں لیکن اللہ دا نہیں ہوں ہوتا نہیں مننا اللہ تعالی کا خوف بھی فرد جیو اللہ دی محبت مومنا فر دے فرد خوف بھی محبت کا تقاضا اے وے فرما برداری کر اللہ تعالی دے احکام پورے کر خوف کا تقاضا اب کہ وہ فرمانی تو بچ یعنی جیڑا ایمان والوں دے اتنے خوف و فرد ہے کنج دا کہ بندے آن دے دل کے اندر یہ ایمان ہوے ہو کہ اگر میں پٹھا کام کیا سزا پا گا مومن سبحان اللہ توجہ بولو آل مولا تالا فرمانا فلا تم مؤمنین اللہ فرما ہے کافر تیتان اپنے سنگیاں تو ڈراندے میں. شیطان شیتان ہے میرے سنگیاں تو ڈر کاقت والے سپر پاور نے فلان نے اللہ فرمانا فلا تخاف ہوسان تو نہ ڈرو وخافو نے تو سب میرے ہی تو ڈرو اگر مومن من او مننی منی جو بیٹھے جے کہ میں ہی سارا کچھ میرے ہی ہاتھ قدرت چر تصا مینو منو میرے تو ڈرو منی جو بیٹھے اور کسے تو کیوں ہو جی کرنا تے میں جو کرنا ہے کوئی کر اپنے آپ سکتا نہیں جب میرے خدا من تو ڈرنا کھندے تو وقاف نے اور مجھ سے ڈرو بالکل تم مو اگر تم ایماندار ہو مطلب ایمان دا تقاض ہے صرف رب تو ڈرنا اور کسے دا ڈر نہ ہو اور کسے دا ڈر ہے تو پھر ایمان کمزور ہے شوبا اللہ تبارک و تعالی برحمت دی امید کا کیا مطلب ہے امید کا مطلب نہیں گناہ کرو تو آخو بخش دے سی یہ امید دا مانا نہیں امید کا اے ای کریں گے تو قبول کریں گے خوف دا من ہے جے گنا کرے تے سزا دے گا امید کا من ہے جی گے تے ساری حجت نہیں زور نہیں پک نہیں سن امید ضرور ہے اسان نیکی تے قبول کرے گا میاں یہ ہے امید دا مانا لوکی کل امید دا مانا ہے سمجھ دے نا بھائی گناہ کرو جنہ مرضی تے پھر بخشش کی امید رکھو یہد آخ امید نہیں یہ دھوکا آتا امید اس شہ ہے کہ بیج بیج سٹ کے فصل کا بیج سٹی بیٹھا پھر اسی فصل کے اگن کی آس رکھنی یہ امید ہے کنکری کے چٹے کے امید رکھنی آس رکھ بینی کہ ہونے منجی آوے گی یہ دھوک ہے امید نہیں گنا کر کے بخش دی امید آس رکھنی دھوک ہے امید نہیں امید دا مطلب اب نیکی کر کے آس رکھ قبول کرے گا جنت دے گا سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ نا. ذرا بولو سبحان اللہ میں ان سارے آخر ستر تو اتنے آن تو گرنے کے چھتی جاننا گا چلو ایک بار خاکہ ذہن مسئلہ ہے تمام شوبے ذہن چیرہ اللہ تے اعتماد بھروسہ یہ امام اعتماد بھروسے دا کیا مطلب ہے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 لیکن اندر ایمان ہوے ہوماد ہوئے ہوے کہ بچاؤنا رب نے اصلے نے نہیں گے یہ ہے تبکل روزی معاش سال دا ٹکر پورا کی ہے لیکن اعتماد یہ کہ رازق نے رکھنا انہیں بچا نہیں کما اعتماد تے جوتے اسباب تے حرام ہے فرد اور نتیجہ کی نکلے گا کہ جدوں اس ذات نے اوہی اسباب کھو کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر کرتا ہے بندے میں اعتماد رب تو اٹھے نا تو رب زلیل کر پھر اسباب خدا آیا چکی پھر رسوائی ہے پریشانی پھر کدھر گیا سباب اسے واسطے کوئی سبب ہیلا وسیلا کوئی کیتی کھڑا ہے نا اندر دل رب تے نگاہ رکھی کھڑا ہوئے کہ اس ذات کریم دے نال ہی سارا کچھ میں اپنے ہیلے وسیلے نال نہیں سمجھا رہی نہیں کوئی نہیں یہ سمجھانا رہی گالے کئی لوگیں سمجھ دیں کہ اسباب ہومانی نہ اسباب ہومان تے توقل دے خلاف ہے یہ غلط ہے نبی پاک سرکار دے کور جو ایک شخصہ ہے حاضر خدمت ہویا تو اونٹنی بار کھلا رہی سرکار پچھیا اونٹنی ساکھا او حضور باہر کھلوتی فرمایا بننی حضور نہیں فرمایا اللہ حضور اللہ سے رکھا آپ نے فرمایا بن اور اللہ رکھ کیوں اللہ تعلق حکمت یہ ہوئی ہے کہ وہ اسباب بنا استعمال ہوکمت سے جے اللہ تعالیٰ یہ نظام اپنے بھروسے ہی چلانا سی تو پھر میں مثال دینا اونٹنی دے چ رسا پاؤن دی لوڑی ہی کو دی. چلو پھر اس کو پچھا ٹور جاؤ اونٹنی گل چ رسا پاؤن دی کی لوڑ؟ پھر اونٹنی کی لڑ ہی نہیں اونٹنی دے پھر کی ہے سان پھر کھان دی لوڑ ہی نہیں پیوان دی لوڑی ہی نہیں تو پھر جہان ختم نظام ہی ختم اسباب ہونے توکل دے خلاف نہیں توکل دے خلاف ہے کہ اسباب تے بھروسہ رکھ لینا پھر اس بندے دی نشانی کی ہے جس بندے کا بھروسہ رب اسباب تے ہونا کیب نشانی ہے جدو اسباب نہیں ہو گے پھر پریشان ہوے گا پھر سمجھ لو یہ اندر رب سے بھروسہ نہیں جب رب تروسہ ہوتا تو نہیں تے نہیں او تے ہے نا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 سمجھا رہی نہیں کوئی نہ یہ شوبہ بھی مکیا پیا باقی شوبیاں کہ سا بھروسہ ہی اس لیے مولا تالا اعتماد نہیں ساڈا تے اسباب تے وسائل تے مسبب تے تو نہیں کر کےسب ہوں دلیل ہوں موٹی جی تمال دینا کہ کیا تے پاکستان جا ایٹم بم کو نہیں ایٹم بم بم بناو والا ڈاکٹر بھی دلیل ہے پیا کٹی پیا موجود بچارے پی کٹی ہے پتہ نہیں کی بنیا اتوں تو لے کے ذلیل کیوں ہے اس واسطے کہ نہ مراد رب تو نگاہ ہٹائی بیٹھے رب تاہم گیا مک اعتماد ہو ہے کو اور سنو بزرگ لوگ فرمند نے تبکل اس دا تقاضہ ہے کہ اسباب تھوڑے ہو جل دا مان ہے اعتماد رب سونے سے تے تے وہ تا ہونا ہے کہ جدوں ادھروں اسباب وسائل دشمن دے مقابلے تھوڑے ہو پھر بندہ ادھر اسباب والے ادھر دشمن والے تے آکھے کوئی نہ اے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہوں رب ہی ہے <تصفيق> <تصفيق> کرام سن چوکھے جنگے ہنین صحابہ چوکھے نے فر تھوڑے نے صحابہ دل خیال آ گیا اج چوکھے ہیں اج ویخیا جی کرتے کی ہیں سن وہ رب تو نگاہ ہٹی تے, چوکھے تے آئی وہ پریشانی اٹھانی پئی کہ چھڈ گلوں دے آخر اللہ تعالی دی غیرت گوارا نہیں فرمایا اس قرآن اتار دتا کہ تنو جنگے بدر والا دن بھول گیا جنگے بدر چرسا چوکھے سو کہ تھوڑے سو اسلے میرے تے اعتماد سی آج پہ آ گئے اللہ دا بندہ اج کافر بھی کسرت تعتماد کرے تو مومن بھی کثرت تک کرے کافر بھی حتم تک کرے مومن بھی راقم کرے کافی مومن دا فرق کرے یہ منا لال ہے یہاں فرق ہوں کہ وہ سباب سے رہ مسبے بولا سباب سے رہ سمجھ آ گئی نے کوئی نہ مولا تالا فرماندہ <لِلْمُؤْمِنُون> فرمایا جڑے ایمان والے ہیں نو صرف اللہ چاہیے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ چودہ نبی پاک سرکار دی محبت یعنی حضور پاک دی محبت ہونی ایمان دا شعبہ ہے محبت پھر کنی ہوگی جی اللہ دی محبت دی حد نہیں اوہ محبوب دی محبت دی حد نہیں کیوں نہیں جو یہاں دوما محبت فرق نہیں رسول اللہ دی محبت ای اللہ دی محبت ہے اللہ دی محبت ای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 اے حضور پاک سرکار وہ برادری محبت رکھ دی سی جنہ چیر آپ سرکار نے رسالت دا اعلان نہیں فرمایا محبت کر دیتا کوئی پتیجا سمجھ کے کرتا کوئی پتر سمجھ کے کرتا ہے یعنی وانگو ہوں چاچے جو سان کوئی پڑےواں سمجھ کے کردہ ہے کوئی کچھ سمجھ کے کرد دی محبت نبی پاد اللہ دی محبت قرار نہیں پاوے گی کیوں یہ محل دی ذاتی نسبی برادری محبت ہے رسول جی محبت کی ایمانی کہ اللہ د رسول ہیں وہن حضور سرکار دے وال مبارک دا پیار جو کیتا ہے سنا تے سمجھو رب نال پیار سبحان اللہ حضور دے جوڑے مبارک دا پیار ای وی رب دی محبت ہے حضور دے کپڑے مبارک دا پیار پھر ای وی رب دی محبت ہے حضور سرکار دی نسبت والی کسے شاہ دا پیار ای پھر رب دی محبت ہے کیوں کہ ایتھے جدو نسبت رب دی آ گئی ہن حضور سرکار دی محبت عین خدا دی محبت بن گئی سمجھ آ گئی نکل ادھر فرق یہ ہو سکتا ہے ادھر فرق اے ہو سکتا ہے نسب برادری ذات آ لیکن رب والے پاسے نہیں ہو سکتا رب نال جڑا محبت کرے گا سمجھو رسول گا فرق نقتا میرے ہن چایا جا سمجھائے پندرہ نمبر نبی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک اللہ علیہ وسلم دی تازیم اے ایمان دا تعلیم تو ہو گئے یار پیچھے محبت دس آیا اتنے تازیم کیا دسنا ہے کوئی پہ محبت ہے فارک؟ ہاں فرق باپ نیٹے محبت ہوں مگر نہیں کرتا باپ بیٹے بھی فرمائی کئی بار ادارہ کارڈ ہے۔ کٹ ہے لیکن محبت اندر ہے معلوم ہویا تعظیم اور محبت میں فرق ہے اسا اللہ دے رسول اللہ خالی محبت نہیں رکھنی دے دال محبت رکھنی ہے او اسماعیل دہلوی جنو دہلی جنوبی وابی وابیا محلے میں تھانی ہندوستان دے اندر اس آخیا تو اندر چیلے چمچیا کڑچیا آخیا آدھے رسول سے رسول نے فرمایا میری ایسی تعظیم کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہوفرے بڑے بھائی نہیں کی تعظیم اگر ٹھیک ہے اس کی تعظیم ہے لیکن اگر کوئی وڈے برا کی تعظیم نہ کرے تو کافر تو کا نہیں ہو چلے وڈے برا نو لما کر کے کٹی کھڑا کافر نہیں میں گناہگار ہوئے او بھی جن نجائب ہے جی جائز لما پائی کھڑا ہے تو پھر تو گنا گھر بھی نہیں نبی پاک سرکار دیتے ماسا تازیم جنہیں نہیں کرنی او لیے کافر ہو جائے لانتی یہ وڈیریا کا ہشر ہے جہے تھڈو شاخ دے آلم تے محدش دے امام بنتے ہیں یہ تو انہیں بھی ایڈی بغیرتی بئیمانی ایڈے جہل نے ایڈے بئیمان نے کہ انہوں نے پتا نہیں کہ نبی دی تازیم او تھلے والی جماعت دا کیا شروع سی او خدا دے بندے آ اللہ دے پاک محبوب دی تازیم اللہ چھوڑے تو بعد ہر کسی کو ود کریں تازیم بندے دل تے ایمان دا, دا شوبہ پورا ہے سمجھ آگئی نے کوئی نہ آل اللہ تعالیٰ دا ذکر لیندہ ہے. اللہ تو دا کیا ہے آخر آخر نہیں چاہیے کیونکہ اللہ سے خالق گل تو مخلوق جی پہ ہوں لیکن میں دسنا چاہتا کہ اللہ تبارک و خالق دی تعظیم ضروری ہے نا فرض ہے اس دی شان دے مطابق نبی پاک دی تعظیم آپ دی شان دے مطابق فرض باپ نالوں ماں نالوں پیر نالوں استاد نالوں باقی کی بہنا سارے نبیاں نال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میں مثال دینا دیکھو سارے نبیاں نالوں تعظیم حضور دی کرنی فرض ہے مد کرنے کیونے؟ اگر کوئی بندہ اپنے نبی پاک سرکار کسے نبی تو درجے کم چا سمجھے بےمان ہو جا سکے <محباک> سارے نبیا ہزور تو درجے کم سمجھنا پینا تو معلوم ہوا حضور سرکار دی اجن تازیم کرنی ہے کہ سارے نبیا تو آپ نو بد سمجھنا ہے جب سارے نبیا تو بد سمجھنا ہے تو ہوں تھلے آئیں گل کی رہ گئی سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ توجہ نال بولو سبحان اللہ اس واسطے اللہ تعالی نے اللہ رسو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم دی محبت کا ذکر علادہ فرمایا اور اس دی تازیم دا ذکر علادہ فرمایا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 گوارا کرے مگر دین چوارا نہیں اتنے ٹکر پانی کرونے صاحب کیا کریں بھائی روٹی کا مسئلہ ہے اللہ جان اتے ہے فرما چڑیا تھی کہ جان اپنی تیری تن جاوے اندر تیرے اندر ایمان یہ نونا چاہیے کہ بھاوے جان بھی بن گئی میری دقت مدین نہیں چھڈن لگا سمجھ نہیں جائی تے جس دین واسطے جان وارنی ضروری ہے اوتھے ہلے ٹکر نوں روندا پھرنا ہے پھر دین دے کے تے آکھنا بال پڑھانے کیوں آکھے ٹکر دا مسئلہ ہے او مرے تو بال دے ٹکر نوں تھے ایتھے تیری جان لینی فردے ٹکرونا پھر اس قوم نے مسلے بنا ہوئے نا کہ ٹوکر جہا سب تو واقعی بابا فرید نے فرمایا دین کے کن رکو نے ہونا آخیا پنج نے فرمایا نہیں ایک روٹی بھی رکو نے بکواسہ جوڑیاں ہیاں اس قوم نے پتہ نہیں کی, کی؟ نبی پاک پانچ رکون قرار دیں حدیث پاک دے اندر دے بابا فریدے میں فرما ہونا تھی کہ چھے وہاں حدیث پاک کے چاہے ہیں بونے علیہ السلام و علیہ خمس پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے اچھا حضور پانچہ اکھانتے بابا فرید اکھانا دے چھے پر قوم اصل اپنا اندر دست اپنا اندر دسنے کیونکہ سڈے اندر رکن و رکن بھی ہے کیا مطلب کہ پنج رک سکتے ہیں پنج رکنا خیر ہے پر ٹکر دی خیر کی جائے کتنے یہ اندر دسنے گل کر کے بابا فرید ورگے سبح اللہ جا کرا کےن بیٹھا وہ چھواں روکن ٹکڑ نو آخنا سی پاک پتن شریف آپ کری درخت کری کے درخت دے دی یاد دے دا کے مولا کی یاد چھٹے ہوں جی انہے نزدیک ٹکڑ چھےواں رکن ہوں کری دے کھ رب نو اکھ دے آ سیرا دین پہ میں ٹکور پورا کرنے چلے ہیں اللہ تعالیٰ جو فرض نہیں کیتا جو واجب نہیں کیتا انو اپنے دے فرض سمجھ کے ہر وقت یاد خدا ہر وقت دا ذکر اس دا فکر وہ دے تردچ بیٹھیں ہر شاہ بھلائی بیٹھیں جڑا انج دا ذہن رکھا نالا ہوئے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 ج جی نہیں کرے گا تو یہ ٹھہنی کٹائی بیٹھا ہے. سمجھ آگی آ گئی نہیں کوئی نہٹارویں نمبر تے جو علم نبی پاک دی شریعت دادھل کی شریعت ہے کیا انہوں پیلا یہ نہیں اتوں سن کے گیا اگا دوجے آخنا ہی نہیں جو مردی پاکر آ کے کسے نے کچھ نہیں آخنا مولا تالا قرآن دے اندر فرمانا لا تو لہ لا سی والا اسان علم والا بیان کرنا لکا نہیں اور دے منوالیا اللہ تالا لانک پائیے لعنت وی این دی پائی اے یلعنہم اللہ ویلعنہم اللہ ول سبحان اللہ <وَلُون> سونا رب فرماندا ہے جیڑا ਸਾڈیاں گلہ دین دیاں لُکاں من والے اوناں دے اُتے اللہ لعنت کردے تے اللہ دے لعنت پاون والے بندے وی لعنت کردے نے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 لہذا قرآن دا حق پورا ہے نا تیرے میرے ورگے نا لتاں اتانے سر ہیٹھان کر کے تے ترجمہ اگے رکھ کے قرآن کا تفسیر اگے رکھ کے قرآن کی وہ مڑ بھی نو سمجھنا چاہتے نہیں سمجھ سکتے وچوں کوئی حکم مسئلہ کھڑ سکتے ہیں ایک مسئلہ کھنا حکم کھنا رب دا معلوم کرنا اے امام اعظم ابو حنیفہ جیسے دا کام امام تیرا میرا نہیں عوام دے ہکیم سے مبارکہ ترجمے پڑھنے حرام پڑھ گئے تو ایمان ان چاٹو سی ان کو کوئی پتہ نہیں لگنا یہ آیت منسوخ ہے یہ ناسخ ہے اس دا حکم نہیں اس دا حکم باقی ہے ہاں جی اس اس ایت مبارک دے اندر ہور کیڑے احکام ہیں اس آیت مبارک دے نال دوجی ایت رلدی ہے تے پھر فلانا حکم وچوں نکلدا ہے ہاں جی اجمال دی تفصیل کی تھے ہاں جی حدیث ہے تے اس حدیث دا ناسخ کون ہے منسوخ کی ہے ہاں جی اے قران حدیث اے سمجھنا تیرے میرے واسطے گل نہیں ساڈے واسطے صرف اے حکم ہے کہ اسا جید بندے توں عالم تو حق والے تو صحیح پوچھیے صرف ماللہ, ماللہ, ماللہ. اور اتے ایک اور مسلے دی وضاحت کرنا میرے ذہن ہے مسئلہ چسلہ پوچھنے اندر ساڈے لوکی اج کل ایڈے بے احتیاطے ہو گئے تے بے سمجھے ہو گئے جنو داری ویکن گے اندلہ پوچھ لگ جاام مسجد خنگے, تو مسئلہ خطیب دیکھ گے اندر پوچھ گے مقرر ویکنگ گے اندھ تو مسئلہ پوچھ گے یہاں ہی تمیز نہیں کہ مسئلہ کس بندے تو پوچھی دراہ سنو پاک نبی سربر صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ شریف دی حدیث سے شروع شروع مقدمہ دے اندر من افتیا بغیر علم فإنما اثمه على من افتاہ جیڑا بندہ مسئلہ پچھ دے بغیر علمتوں کیا مطلب اے جاندا نہیں کہ اگلا اہل ہے لائق ہے قابل ہے مسئلے دس دے کہ نہیں مسئلہ پوچھتا ہے فرمایا گناہ اس پوچھنے والے تے ہونا گل نہیں سمجھے اے امام مسجد مفتی نے پھر آج کل تے خیر مفتی ٹا اٹ مفتی بنے فرد نہ انہوں نے کوئی شرع دا پتہ ہے نہ انہوں نے کوئی حلال حرام دی تمیز ہے نہ انہوں نے کوفر امام کا پتا ہے مفتی بنے پھر جیڑا تقریر ممبر سے بیٹھا حضرت صاحب یہ بتائیں یہ تصویر جائز ہے کہ نہیں ہے وہ دا آپ لوہائی بیٹھا ہوں دا دا جائز ہے سار, رکھنا چاہے کہ نہیں بھائی میرے اپنے گھر میں آئے مفتی صاحب گھر ہے وہ جی بار سکولے پڑھا جائے کہ نہیں وہ لانا آپ گھر آپ کوئی ابد توائف مفتی سمجھی کربد جانتے ابد توا ابدیف اشرفی اے اے اے اے اپنا اچھری وہ مفتی اس قوم دا جیڑا مرد دا مفتی بنیا پھر مشتاق سلطانی مفتی ہے شبیر شاہ مفتی ہے سعید افد مفتی ہے جہاں ہوں اگلے دن ایک واقعہ ہے ایک امام مسجد پوچھا ایک بندے مسلا جی میں کھان پین تو بغیر روزہ رکھ بیٹھا میرا روزہ ہو گیا کہ نہیں وہ آخیا توبہ توبہ تیرا روزہ کتنا ہے توڑ چھیتی کر انہیں کھا پی لیا ہوں گل پہنچی مینو بھائی اج ہو گیا تو دسو میں کیا گنا دونوں کے سر بے علم دسیا جنہیں مسلا وہ بھی گنادگار ہے اگوں تحقیق نہیں کیتی بھائی اگلا اہل ہے مسئلے دس کے کہ نہیں ہے وہ بھی گناگار ہے تو بعد دو مہینے کفارہ پی گیا دو مہینے روز رکھے گا حدیث پاک کے چاہتا ہے کور قیامت علم اٹھ جانے العلم و اند قرب او علم ہے جنا لکان چہلانوں اپنا پیشوا بنا خود گمراہ اور سن لوگوں نو گمراہ کرنا <تصفيق> میں کسمیا پیا کہ سڈے ملک دے اندر میں بڑی گہری نگاہ نگاہ ویکیا میںلک مفتی صحیح نظر نہیں آیا جنہوں میں مفتی آکا میں کسمیا جنوں مفتی آخ سکیے کیونکہ مفتی واسطے سڈے فکاہ نے پہلی شرط لائیے متقی ہو پرہیزگار ہو جے پرہیزگار نہیں فسک فجور ہے بے حیائی دے کام ہے جھوٹ ہے نماز کو چھٹ چڑھ ہے کوئی جے کم کام ہے جس میں فسک لازم دوں ہے کام پر نہیں اس شریت مستفا درد ان بندے کی گواہی موملاک قبول نہیں نبی قبول کم ہوجہ نہیں پڑنا ہوگا مجھے لگی آه. گواہی کسے بندے دے واسطے گواہی دے نیے یا کسے دے خلاف گواہی دے نیے او دے واسطے لی شرط ہیں گواہا کیمیں دے ہون جن دے چو ایک شرطی ہو یہ تقویٰ ہو پریزگار ہو بلکہ دو شرتات رکھیا فکائے کرام نے گواہی دے قابل قبول ہون آس پہ ایک تقوا بھی دوسری شہ مروت مرت انسانیت کوئی کم خلاف اخلاق نہ کرے جا انسان دے خلاف ہے آلہ خلق دے خلاف ہے کہ میں بازار کھاوے نہ تردیا پھر دیا آدیا جانا یہ جی کھانا ہے تو مروت دے خلاف ہے انسانیت نہیں اندر پوری توجہ نہیں فرمائی یار وہ جانور کام ٹرتا پھرتا کھانا سر ننگا نہ پھرے سر ننگا باہر پھر دوائی قابل قبول نہیں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 گناہ ہے حرام تو تحرام مل کر دے ہوئی نہیں تقریر دی اجرت پہلو لینی لیند سورا دی تے گواہی قبول نہیں جب دنیا کے کما گواہی نہیں دین تے دین تہاش ہے اور سنو جہے روتے حرام کمیٹی ہے نا اسے جنہ ہیں شرح گواہی جائز نہیں کیونکہ کئی, نہیں, کئی شیعہ نہیں, تے یہاں جبابی نے کئی شیع نے تے تو نہیں جہے آپ سنی اکھو بئیمان ہیں وہاں دے تے ہوں میں جڑے ختے کھولنے نے اکت پتے لگنے نے مناظرے ٹی وی ان بے حجا فوٹو کھچا کے اتے بیٹھے ہیں ہے جی کوفر نظام لگے کھڑے ہیں کوئی نہیں پردہ نہیں رنا وہ نام مراد آ گرلدیاں پھر سکول <سؤال> بازار کمینے کی شریت چواہی کو نہیں وہ جا شریت دنیا کے کام چواہی نہیں دے سکتا وہ چند کی گواہی کتوں دے سا سمجھ کوئی ناجو نال بولو سبحان اللہ خدا دے بندے میں اللہ تعالی میں معافی دے میں مفتی نہیں تسا نو مفتی بنائی کھڑے ہو میں اینا ضرور کر سکنا کہ ایس وقت دے فتنے دے اندر مینو اللہ تعالیٰ صحیح معلومات فرمائیاں ہوئی میرے پیچھے شاخ بھی کام ملے میں پڑھیا تو جو کچھ پڑھیا ادھا پچا جی پڑھیا جنہ ایک پڑھی ہی اس ملک کے اندر اہ میں پڑھ لیا اللہ دے فضل و کرم دے نار اس ملک دے اندر جن نے مفتی شیخ الحدیث ہدیس بیٹھے ہیں وہ ہدیس پڑھاونے میرے نال بہ جان سے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکیں حدیث پڑھا حضور دے چورمان کا صدقہ لیکن میں گل پہ کرنا کہ میں نو سہ کام مسائل ایسے جنہ دا پتا نہیں لگتا میں دستا نہیں میرے کول پوچھ لیا ہے، تو لو جی ہوں میری بےزتی ہے میں دسا ای دس سکتا نا میں کتاباں کھنگالی ہے کھولنا ہے اپنا کتب خانا مسلا لبیا دس دیتا صحیح دہی لکھا جی نہیں تو پھر میں مشورے کرنا میرے سنگھی جنہوں سمجھ بوجھ ہے وہ فون کر گل کر انہوں کی گل سن ہندوستان ایتھے جس طرح ہو سکے تاکہ حقیقت صحیح مسئلے دی سامنے آوے تے پھر بیان میں جرمدار نہ میں ایو اصول سامنے رکھیا رکھا ہے تے اسے تے پیا چلتا جی جی مینو حقیقت خود معلوم ہے تے بیان کر دیں دی. نہیں معلوم تے مشوریاں تو بعد لیکن جو اجکل مفتی حضرات بیٹھے میں میں کہہ سکنا وا قسم خدا دی کر کے آئے فرغ نہیں اور وڈے فارغ ہون دی دلیل وے کہ بئیمان خود جرمان میں مبتلا ہے اس معاشرے کی گندگی فسے پے اس نظام ندام آپ ملمس سے لبڑے پے جاس لبڑ ہے اندر تو جدو مسئلہ پچھے گا انہیں ضرور گول مول کر کے آپ بھی بچا ہے لیکن میں اللہ دے فضل ضرور آنا جدو میرے کول مسئلہ آئے میں بچا بھاوے نہ بچا میں مسلڈی نہ گا میں اسی طرح پیش کر دیا گا جو حقیقت مسئلہ ہے کیوں جو میں میرے حضرت صاحبے یہ ہے کہ اسان آپ نہیں بچانا اسا نبی دین کو اللہ <تصفح> سمجھ آئی کوئی نہ میرے حضرت صاحب اگے کسی سوال کیتا نا انہاں آخیا جی جی تسا گلیں کرتے جی یہ تو کوئی بچتا ہی نہیں نہ کوئی پیل بچتا نہ کوئی باڑی بچتا نہ کوئی بچتا حدرت صاحب میرے فرمایا تو انا آخنا انہاں فرمایا انہاں فرمایا وہ بے وکوفا اے بچا بھی نہیں این بچا امام حسین اپنا کھ نہیں بچایا کو آپ کو بچاؤ کا چکر چلا پھرنا اگر کسے سر کا دن نہیں بچا کسے مولی مل نہیں بچا کن نہیں بچا اگر صرف روزگار کا دو دین بچا جی دین نال ہے وہ بچ جائے گا غرض خبردار مقرر آج دے نراسی تقریرا کر رہے ہونا کول مسئلہ پوچھنا حرام جنا پوچھا جنی دے تسان تو تسان جان بھی بنو تے سر گناہ پینا ہے وہ فلما بنوا رہے ہیں جہاں مرضی کر کام نے پوچھا جی حدر صاحب آرام ہے کلا نہیں توجر جی کیوں تسان پوچھیا اس لانتی آپ کو بچاؤ دی خاطر غلط مسئلہ دسیا سنیا. بٹھا سارا سنیا بٹا سارے کا گول ہوا سبب <تصفح> واسطے نہ خود ترجمے پڑھو لے جائے گا تجنے ہے وابی ٹولا پتا وہ آتے وابی بننا نا تو قرآن آپ پڑھو وابیا اپنیا کتابیں چ لکھا کہ وابی بننا آپ پڑھو میں کہ گل تھی ٹھیک ہے کیونکہ قرآن آیا ہے نبی پاک دے وسیلے نا نبی پاک تو بعد صحابہ دے وسیلے نا اہل بید دے وسیلے نا انہوں تو بعد شریعت دے امام دے وسیلے نا. ان بعد لگیاں وسیلے یہ آیا وسیلے جیو وسیل آئے پڑنا سمجھنا بھی سمجھ لگی بے حقی شا بلان میں لکھتے ہیں فرمایا جیویں دین وسیل آئے او سمجھنا پینے جی وسیلا کٹ کے آپ سمجھے گا بے ایمان مرے گا ایمان یا تے تو میں برہ راست خدا کو لیا قرآن یا نبی پاک کو لے, آئے لے آ سارا وسیلے نہ کھی جی میں قرآن دے لفظ وسیلے آئے نہیں قرآن معنی قرآن دے مطلب قرآن دے احکام قرآن دے فرائض قرآن دے واجبات وہ جو کچھ آئی انہوں بھی نال رکھے پھر جا ہدایت پہنچے عام لوگ کہنے رہے ہیں کہ جی قرآن سوکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماند ہے قرآن اصا سوکھا کر چڑیا میں آپ بے وقوفا قرآن پاک سوکھا ہے زبانی یاد کرنے मत तू आखें जे समझे सौखा है कुरान समझते जे सौखा है वापी टोला आम कह छा कमिया हैरात साल करो कुरान पढ़ो किसी कोई कौन इमाम से कौन तो सा मेरे भाई साहब न इसे तरह एक ने आखे उन्हें आख्या जी कि कोल पूछने की लड़ नहीं उन्हें आख्या पक्की गल आख्या को भी नहीं पुछते جدوے کو پوچھنے کی لوڑ نہیں ہر بندہ آپ چلے تو سمجھے رائے ونڈ والے موڈے تو بستر کالے واسطے لے پھر دن. رکھو بسترے مرو اپنے گھر ہر کسی سمجھ لینا سمجھنا پیا نہیں جی لگی لگ جاہل تے بوقوف بندہ جہا ہے وہ اپنی گل چپیدہ پر اگوں سمجھ والا ہونے تھے کہ حضرت جی ہماری تو ضرورت ہے نا ہمارے بغیر تو آپ نہیں سمجھ سکتے تو دو آگا دا تیرے بغیر سمجھ نہیں تے داتا ہجویری امام غزالی بابا فرید امام آدم ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد شریت کے امام تو یہاں تو بغیر سارا کچھ سمجھ جانا ہے تم و آ سان سمجھ آ سکتا ہے پر جی وہ امام وک نہیں سمجھ آ سکتا آخر یہ چاہیے ٹی وی دیتان کو سنی انہیں وہ ٹی وی والے پیاب کر دس اجکل قوم ٹی وی ابھی تو باہر ہوے تو نہیں سنن ٹی وی ہوے کیوں یہ قوم اس قوم کا مفتی ہے ٹی وی تک ہوں میں سنیا مگلے دن کئی آن کے دسیا کہ یار وہ نائک نائک ذاکر کی ذاکر نائک ہو جا پینٹ والا بڑے مسلے دستا بڑا کرتا ہے میں کلا کلانت جو پی گئی اے لانت دا حال ایک نائکر ٹی وی والے آن کے مسلے پہ دس دب مریے مری قوم جہا ٹی وی آیا بیٹا اندی شرح بچ گواہی قبول نہیں ہے ہالے مسلے پہ سنتا ٹی وی جو کچھ آلو سنسر ہوتا سنسر جان لو جب فلموں بورڈ ایک بیٹھا ہوتا پہلوں فلم ویسد یہ فلم اس کوئی بری گل تو نہیں میرے راب شیتان ساڈے تو پریشان ہوتا ہو سی کہ جڑے مسل جو کام کساں پر کرتے جی میں بھی اک گیا وا نیادی مولا نہ کوسر نیادی وہ بھی قوم کا مولا نہ سنا تھی کوسر نیادی جان دیو وہ پرانا پٹو دور اٹو اس دور دا مرا مطلب مر گیا وہ فلم سینسر بورڈ دا ایک رکون تھی واہ یعنی پہلو فلموں ویستے سن ویخ کے تو پھر آتے سن اس میں بے حیائی کا کوئی کام نہیں آ بالکل ٹھیک ہے اب اس کو ریلیز کیا گیا پھر ریلیز ہو جی اللہ اکبر دس کہ جیڑے بندی ہیں کدی آخیا یار مولا نا کوسر نے آدھی کوئی ہے کنجر نیازی آدھی ایڈا دلہ بئی مان جیڑا فلم اس میں کوئی برائی کا کام نہیں ہے بالکل اجازت دے دی ہم نے دیکھو بلکہ اسے نیادی میراسی شیطان نے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود اس نے مرن تو پہلو چار دن آدرت جہا سلام ہے نا مستفا جان رحمت لاکھوں سلام اس سلام دے اتنے انہیں کوئی اپنے خیالات دا اظہار ہے بریلوی ملا جن ہوئے ہوئے, ہوئے, ہوئے, ہوئے, ہوئے, ہوئے وے حضرت عظیم تے نوسر نیازی من گئے وہ مراد ہوئے چگڑ کوئی مفتی آلم تھوڑے نے ہوں ایمان دس کسے اللہ دے ولی نوں. کنجر منے کوئی تاجو والی گل ہے یا ولی کو شان بن گئی ہے ولی ولی من ولی کنجر بندہ ولی تعریف کرے کو الٹا ولی ہے ولی تاریف اللہ ولی کرے پھر ولی دشان جا کجر فلم ویگ کے سنسر بورڈ کے آکھے سلطان ری نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے چلا دو آخ امام احمد رضا بہت اچھا کردار رکھتے تھے جیڑی زبان سلطان رہی دی طریف کرے تے امام احمد رضا دی بھی کرے لاکھ لانت ہو جی زبان تے پھر اس بندے لاکھ لانت جا اس بندے دی زبان اعتماد کرے لانتی جڑی زبان دی تعریف کرے وہ امام دی تعریف کرے تے تو سمجھنا امام دی شان ہے مرے امام احمد رضا دی تعریف کرے تو کوئی میاں رحمت علی جیسا کرے پھر شان امام احمد افسوس ہے یار این اکلپ مت مجھ گئی ہے جنگ منترت آتے نے مشہور گل نے افلاتون نے آخیا ستو د جوہلا جہل بادشت جہلوں کا تعریف کیا ہوا جہل ہوتا ہے خدا دے بندے ساڈے نبی پاک کی شان کیوں ہے اس واسطے کہ ਸਾਡੇ نبی ਸਰవర్ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تاریف رب رحمان کیتی سبحان اللہ جے رب تعریف نہ کرے ہن میں موٹی چ مثال دینا رب تعریف کیتی نبیوں تعریف کیتی صحابہ تعریف کیتی اہل بعد تعریف کیتی تو ہن جیڑا بندہ آکھے جی ساڑے نبی پاک سرکار دی تو مصطفیٰ قریشی تریف کر گیا ہے تو ہن دن آلدہ کچھ اگلدہ پترہ ہے آن تریدہ اب تینو رب رحمان دی تعریف کو جنہی دیسی سوچڑیوں بھر بھر یہ تینو رب بھی نظر اچھ نہیں آیا تینو رسول نظر اچھ نہیں آئے نبی نظر اچھ نہیں آئے صحابہ نظر اچھ نہیں آئے ولی نظر اچھ نہیں آئے تینو کنجر نظر اچ उदाहरा बंदा चंगे बंदे तारीफ कर अगला चंगा बनता मंदे बंद तरीफों चंगे नहीं बनते हम इमान दस भट्टो की तारीफ भट्टो के मन भी नहीं की जाते नवाज गंजे की करी जाते हैं कि नहीं ईमानाल दस अरनल की जाते हैं कि नहीं क्या वह उच्च बन गए کیا سا واقعی ااقی آخانے اچن اہی او کوسر نیادی پٹو کی تعریف کرتا کوسر نیادی امام محمد ردا دی کرے کچھ منہ میں منہ بند کر دیا جڑے جا کنجر امام محمد ردی تاریف کرنے لگے اصل آخانے وہی فکر دا چپ یہ بوتھا بند ہونا چاہیے یہ زبان امام احمد رضا کے حق میں کھلنے کے قابل نہیں امام احمد رضا کی کوئی تعریف کرے تو شریعت کا امام کرے اللہ دا ولی کرے وہ زبان کرے جیز زبان ذکرِ خدا تے ذکرِ مصطفیٰ کرنا لیو کمینی زبان کیوں کسے امام پاک دی تعریف کرے ہوئے یہ جی کردہ پہ آتے ہیں اسا نہیں بیکھنا پی اسا نہیں بیکھنا کردہ دونوں. وہ دی کوئی حیثیت ہی نہیں اساں بیکھ لیئے کہ انہ دی تعریف کرنا لے اللہ دے بندے نیک صالح متقین ہیں غردے کے گل اگاہ نکل گئی کوئی مسائل نہ جان سو تحقیق کر کے ضرور صحیح دساں گا اس واسطے مسائل کسے پاسوں نہ پوچھے کرو میرے نہ رابطہ کریا کرو میں جگ ویکی بیٹھا ہندوستان کے اندر علماء ہیں یہ میرا دل تصدیق کرتا ہے یہاں پر ہمارے پیر صاحب ہیں تو فرماتے ہیں ناچ اور رقص کے ساتھ ذکر کرنا افضل عبادت ہے خود بھی ناچتے ہوئے ذکر کرتا ہے آخ نہیں اچھا عبادت جی تو آنا پیا پھر جے کریں گے تو پوری کریں گے نال اپنے رن لایا پیر آج دلہا بننا تو سواد بن بے ملا نچیا تو کی نچیا جی لاکھوں کرا باہر لیا اپنی جی چورہ شریف شریف چورہ شریف بڑا واسطہ نہ بدو سبھانا اگو نسر جی بڑی لانتی بنی پیلا ماشا الگ بچا ہوا چی جی صاحبہ منظور آصف تحرباد شاہ ان نے خطاب کیا تو کیا آخیا آ بھائی करना बच बैठी है तो खिताब का कर रहा भाई मर्द को तो मिले चार, चार औरतें और औरत को वही एक मर्द ये क्या इंसान है कसम मेरे को कैसे मरी भाई फिर फिर आख पीर दा पुत्र हां प्रोफेसर हो फिर अरे जन्नत में मर्द को तो सत्तर घूड़े मिले और औरत को वही एक मर्द जैसे मर मरकर जान छोड़ाई दुनिया ने <laughs> मेरी उठे जी तकर मैं किस दी उन्हें आख्या पीर क्या पग है मैं आख्याकीर है करो इन शाला पीर मता दे सी, तो बाद बोला मैं आख्या मैं कुरान अभी दलीला नहीं देता जरा एडा लानती हो गया कुरान अभी रुकी दिया मैं क्या पीर न आखो पीर जी तू जो अपनी घर आई तो एडा ही परेशान है वो आंधी है चार जोगियां तू तूरी तू तू सानू रन परेशानी समझो जे तेरी दी, तो दासा, एक तो नहीं खिला तो सानू दस असर तेरे मुरीदा तू पांच सौ डाप ला लेना बजार कि ना बन के तू सारे बार अल تیری تیاریاں لانتی نہیں ساڈیاں دیاں نے جی میں رب رفت رکھا یہ میں حق یہ تیری نہیں کلوتی تو سانو دس تیرے مریدا نپ لینا گل ہی کونی جب نی بنتا اور ہک بنتا پھر جدو یہ گل پہنچی ہے نا ان سر خنوی مرید آ کے چیشتی میں گولی مار میں خبر کتے کا پترا تیر کتے ہونے کی دلیل نا ہاں ترایا مسل میرے مار لڑا میں یہ چنگی گل ہے ہک بیان کرنے والے مر جان ان شاء اللہ گرد کرنا اور اگر اگر موت آ گئی تو شہادت بھی آنی میرے نبی فرور صلہ تعالی صلی اللہ تعالی وسلم بہترین جہاد جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے فرمایا میں یہ کم کرنا رن ح لر سلام لکھا ہوں اشتہار روڑیاں مائیا نہ مولا سنیا میں نہ روڑی تیرے نام مبارک کا کاغذ چک دا دے روڑی ڈگ پا بس मैंने थान ईमानदार मसलाना मैं इन दौत बड़ी चंकी लगती लग पता नहीं मेनू दिलो दिलो रब सोने गल दि मेरा दिल और दूसरा मैं आना की मैं काफर नाद करता दरिया समंदर च मरा क्यों जन मैं हरीश भाग पढ़ी سمندر تاد کردا دریا دا سمندر دا جہاد کر کردیا کافر جہاں بندہ مرے گا نا اس دی جان اللہ تعالی خود قبض کرتا ہے میرا اندر آخیا میں پھر سونے جی فضل کرے تو اوی نی دوی اوی نی دوی ہاں ادرائیل اسلام تو جان قبض کرتے رہتے تو ہیں جد تر سے پتہ نہیں کے چکر سے تیرا سان زندگی نکی کرنا ہے جراب جان کٹے آپ تو زندگی کی کرنی ہے آپ غیور اور حق و عالم دین آپ کے نزدیک انگلش پڑھنا پڑھانا کوف رت جس کی سرپرستی میں واحد فرما رہے ہیں آپ کے مدرسے سے حدیث اور انگلش اور مدرسۃ البنات بھی منعقدہ ہے اس کے بارے میں آپ کو علم ہے اور نہیں اور کوئی بیان نہیں ہے وضاحت کرو انجمن طلباء اسلام کوئی کیتی ہے سب واسطے برابر ہے کوئی ویسا مدرسہ ہوگی کوئی ہوگی جگہ یہ جسر کوئی شہریت کی ملاوٹ نہ ہو محمد ربی کا خالصیت پڑھایا جائے میں بلحال کرنا پڑ کسی کا میری نگاہ میں سب برابر ہے یہ نوی گل اگر سکول گیا تنظیم گئی شمرے کوئی میرے لیے بچ کرنا چاہے بتاح کوئی مبارک کرنا چاہے بتاح گل کر میں مفتی ابدل کیوم میں حاضر قرآن والے دی میسج, دی میسج فلم اور دوسری فلمیں امبیا کے متعلق دیکھنا جائز قرار دیا ہے اگر دیا ہے تو خود کافر ہے اگر انہیں فتوا دیتا ہے تو خود کافر ہے دی میسج فلم ہے. چھوڑو دی میسج فلم کے اندر مولا علی بکھائے گئے کیوں بھائی اتنے پائی زفر کھڑونا جلال پور جکا والے زفر صاحب کیوں جیے بے؟ مولا بغیرہ یعنی بے؟ جی مولا علی وغیرہ صحابہ بکھائے یعنی نود باللہ کنر کافر جہے نے وہ صحابہ بننے میں موتی جی گل کرنا चूड़न मौलबी पाग की बेटी का की बनिया हसन हुसैन का बनिया रसूले करीम का की लगा दामाद तो होर काफरा उगते तला है جا پوترے قتل کرنا واجب ہے حرام دیا استاد یہودیاں, دا دا یہودیاں جوڑ کے رکھا ہے او کستا خیر سلج واجب قتل ہے وہاں المدین شہید والا کچھ کرنا چاہیے اللہ کافر بیٹی دا کے دا دے دے ایس پاسے روزانہ اٹھ لانت پایا کرو میرے ہاتھ کھو روزانہ اٹھیا نہ سویرے آ جڑی سڑک آ رہی ہے پیکو روڈ تے کھلو کے تے پرلے پاسے نوں. لانت پایا کرو تب بڑا مہربان ہو اے ٹولہ لانتیاں دا وستا ہے میں انشاءاللہ شاء اللہ اس جنس دا تار کراواں گا میں آپ